وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محفل امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے اچھا آواز آ رہی ہے صحیح بھائیوں کو پہلے یہ بتائیں اب اس کو اونچا ہم کیسے کریں ضرورت ایک منٹ ٹھہریے گا اچھا بھائی سوکے ٹھیک جی ہے جزاک اللہ اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ ہمارے ایس ایچ او بائی وغیرہ ریکارڈنگ وغیرہ کے لیے کوئی بائی موجود ہیں یا نہیں وائس اچھا ہیں ایس ایچ او صاحب زندہ باد ماشاءاللہ اللہ ایک منٹ میں کوشش کرتا ہوں جی وائس کی ترکیب اگر بن جائے توانا محمد الجود الکرمی ولی وبارک وسلم جی جزاکم اللہ خیرہ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 تبارک وطل قرآن یو متب وجوہ فم بت وجوہ اکفر تم بانیک فضوق فضوک البیما کم تم تقرر و ام الزین ففی رحمت اللہ ہم فيها خالدون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى اله رضي الله تعالى عنهم وحسن رضی اللہ تعالی عنہ وحسین رضی اللہ تعالی عنہ وخاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سامعین اکرام قرآن کریم میں سے چوتھے سپارے میں سے سورہ آل عمران کی دو آیات مقدسہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے آیت نمبر ایک اور ایک ان آیات مقدسہ کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل آج کا موضوع بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مسلمان اہل سنت والجماعت کیوں ہیں ہم اپنے آپ کو سنی حنفی کیوں کہلاتے ہیں سنی کی تعریف کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے اور خاص طور پر مسلمان, مسلمان جو ہیں اپنے سنی ہونے کے معاملے میں عقائد اور نظریات پر پختہ تو ہیں لیکن کسی کو اس بارے میں عام طور پر بیان کرنا آمد المسلمین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ لفظ سنی کہاں سے آیا یہ اہل سنت والجماعت جماعت ہم کیوں کہلاتے ہیں تو آج میرا موضوع یہی ہے اور اس ضمن میں میں چند دلائل قاہرہ ان اللہ تبارک کا تعالی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور امید کروں گا کہ اگر کوئی مسلمان بغض کی اینک اتار کر تفکر کرے ان دلائل پر ان قرآن اور حدیث اور علماء علماء اور فکہ کی مطلب جو ہے وہ اقوال پر غور کرے تو اللہ نے چاہا تو دل پر گرد و غبار جو ہے وہ اڑ جائے گا دھل جائے گا ظاہر اور باطن صاف ہو جائے گا اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل سرشار ہو جائے گا تو آج کی اس گفتگو میں میں چند دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کچھ اس میں جو ہے وہ علمی گفتگو بھی ہوگی توجہ آپ کی میں لازم سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے چنانچہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں سورہ عال عمران میں ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ایک سو چھے یوم تب ید دو وجوہوں وتسود دو وجوہ ترجمہ کنزل ایمان جس دن کچھ مو اجیالے ہوں گے اور کچھ مو کالے فَأَمَّا الَّذِي نَسْوَدَّتْ وُجُوہُهُمْ تو وہ جن کے مو کالے ہوئے اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ اور اس سے متصل آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ ففی رحمت اللہ فی ہا خاری اور وہ جن کے منہ اجالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو یہ قرآن کریم کی دو آیات مقدسہ ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا مختصر اس کی تفسیر آپ سماعت فرما لیجئے بلکہ مکمل تفسیر نہیں چند صرف جملوں کی تفسیر میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں یاد رکھیے کہ یہود کے اکہتر فرقے ہو گئے تھے جن میں سے اس وقت ایک جنتی تھا اور باقی ستر دو اور عیسائی بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے جن میں ایک جنتی باقی اکہتر دو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے جن میں ایک جنتی باقی دو زخی جیسا کہ ابن ماجہ نے حضرت او ابن مالک سے اور احمد نے حضرت سیدنا معاویہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا اور یہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر کبیر وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں تو یاد رکھیں ان فرقوں میں ایک کا جنتی ہونا اس زمانے میں تھا اب وہ سارے ہی فرقے دو زخی ہیں کیونکہ وہ دین ہی منسوخ ہو چکے جب تک وہ انبیاء رہے ان کا دین ان کی شریعت جب تک رہی تو ان میں سے ایک جنتی فرقہ موجود رہا لیکن جب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی جب ان کا دین منسوخ ہو گیا اللہ کی نئی کتاب نازل ہو گئی تو اب وہ سارے کے سارے دوزخی ہو گئے اگر وہ آنے والی شریعت کو نہ مانیں اگر وہ آنے والے دین کی پیروی نہ کریں تو وہ سارے کافر ہو گئے اور مسلمانوں کے یہ فرقے صحابہ کرام الحمردمان اجمعین کے بعد پیدا ہوئے خود صحابہ میں یہ فرقے نہ تھے اگرچہ ان کے زمانے میں کچھ پیدا ہو چکے تھے ان کا ذکر میں ابھی کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اسلام میں جنتی فرقہ ہمیشہ رہے گا یہ تفسیر صابی کے حوالے سے جو ہے وہ میں ارض کر رہا ہوں کہ جنتی فرقہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا یاد رکھیے وہ جنتی فرقہ کون ہے وہ جنت فرقہ اہل سنت و جماعت ہے اور انہی قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا حوالہ نوٹ کریں تفسیر در منصور جو کہ خاتم المحدثین حضرت علامہ جلال الدین سیدتی الشافعی رحمت اللہ علیہ کی شعر آفاق تفسیر ہے اور آپ کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ نوی صدی ہجری کے آپ مجدد ہیں بہت بڑے عالم دین بہت بڑے مفسر بہت بڑے محدث ہیں تہتر مرتبہ سرکار علیہ صلاح و السلام کی جاگتے میں زیارت کی ہے آپ نے تفسیر تفسیر در منصور لکھی ہے اور اس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ابی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی انہیں دو آیات کو جو کہ سورہ عل عمران کی آیات نمبر ایک سو چھے اور ایک سو سات ہیں اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ کے محبوب علیہ صلاۃ نے انہی دونوں آیات کی تلاوت فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے سرکار دو علم علیہ السلطلام نے یہ تفریح فرمائی ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے مسلم اور ترمیزی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ تحیت و صلاحم نے بھی ارشاد فرمایا علیکم کمبس و خلفۂ راشدین کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی جو ہے وہ لازم ہے تو نبی کریم رحیم رعوف صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ لفظ سنت جو ہے وہ استعمال فرمایا تو سرکار کی سنت کے اعتبار سے ہم اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ہوئے تو تفسیر در منصور کے حوالے سے قرآن کریم کی ان دو آیات کی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفسیر کے طور پر یہ ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی ہے اور اسی طرح امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے مرفو نقل کیا ہے کہ نبی پاک صاحب لولا صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ و وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنت کے وسط میں رہنا چاہتا ہے وہ دنیا میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہے سبحان اللہ دوبارہ آپ نوٹ فرمائیں امام بغوی نے حضرت عمر سے مرفون نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جنت کے وسط میں رہنا چاہتا ہے وہ دنیا میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہے کہ بیڑیا ریوڑ سے دور رہنے والی بکری کو شکار کرتا ہے اور شیطان جو ہے وہ جماعت مسلمین یعنی اہل سنت والجماعت جماعت سے علیحدہ رہنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوتا ہے اور اللہ تبار کا جل نے جو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا اکافر تم بعد ایمانکم کہ تم ایمان لا کر کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو اس میں مفسرین کی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ خطاب کس سے ہے فرمانے والا کون ہے اور یہ سوال کیوں ہے ارے سوال تو انہیں شرمندہ کرنے یا ان سے اکرار کفر کرانے یا ان پر اظہار غضب کرنے کے لیے ہے نہ کہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے کیونکہ ان کا کفر تو اللہ تبارک و تعالی کو بھی معلوم ہے فرشتوں کو بھی معلوم ہے انبیاء کرام علیہم السلاۃ وسلام کو بھی معلوم ہے بلکہ سارے حاضرین محشر کو بھی معلوم ہوگا ان کا چہرہ ہی ان کے کفر کا چلتا تا پھرتا اشتہار ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اللہ اللہ ہوں تو جن کے منہ کالے ہوئے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے منہ کالے ہوں گے اور جن کے ساتھ ایمان ہوگا جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے یوم تب ید وجوہ ان کے منہ اجیالے ہوں گے ان کے چہروں پر نور ہوگا ان کے چہروں پر روشنی ہوگی اللہ اور اس کے رسول ازب و جل علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی تائد اور غیبی نصرت جو ہے وہ ہوگی تو ان کا کفر جو ہے وہ کافروں کا اور منافقین اعتقادی کا جو ہے کفر جو ہے وہ رب کو بھی معلوم ہے فرشتوں کو بھی معلوم ہے انبیاء کرام کو بھی معلوم ہے سب حاضرین کو حاضرینِ میشر کو بھی معلوم ہے ان کا چہرہ ہی ان کے کفر کا چلتا پھرتا اشتیہار ہے اور یہ سیاہی ان کے سیاہی کا کھلا پتا ہے فرمانے والا رب ہے یا آزاد کے فرشتے ہیں یا انبیاء کرام علیہم صلاحت و سلام ہے یا سارے مسلمان ہیں رہا یہ کہ کس سے خطاب ہے اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین سے خطاب ہوگا جو زبان سے ایمان لائے اور دل میں کافی رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یہ خطاب مرتدین سے ہوگا جو مرتد ہو گئے ان سے خطاب ہوگا بعض نے یہ فرمایا یہ خطاب خارجیوں سے ہوگا جنہوں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر خروج کیا چنانچہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مردودین کے سر لٹکوائے تو حضرت زید ابن بحب نے ان سروں کو دیکھ کر قرآن کی یہی آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کی اور فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اللہ پھر پوری حدیث سے خوارج ارچاد فرمائی کہ یہ بے ایمان نمازی روزہ دار قاری حافظ ہونے کے باوجود دین سے ایسے نکل گئے جیسے تیر کمان سے یا شکار سے تو ان توجیوں کی بنا پر بائدہ ایمانکم کو بالکل ظاہر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سارے کافر اس سے جو ہے وہ مراد ہیں تفسیر خازن تفسیر کبیر تفسیر ساوی میں اس کی بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان فرما دی گئی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ اہل سنت والجماعت ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے اس کی تفاسیر سے بھی جو ہے وہ ثابت ہوا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان آیت سے پتہ لگا کہ تفرقہ و اختلاف بہت بری چیز ہے تفرقہ پیدا کرنے والے لوگ بدترین مخلوق اور سخت عذاب کے مستحق ہیں تو چاہیے کہ مذہب حنفی شافعی وغیرہ بھی غلط ہوں قادری چشتی وغیرہ بھی غلط ہوں ایک اسلام کو شریعت و طریقت کے آٹھ سلسلوں میں بانٹنا بدترین جرم ہے جیسا کہ یہ غیر مقلد لوگ کہتے ہیں اہل حدیث لوگ کہتے ہیں تو اس بارے میں میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہو نے جو یہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے اگر اس سے مراد یہی لے لی جائے کہ جو کہ غیر مقلد کہتے ہیں جو کہ یہ اہل حدیث کہتے ہیں تو اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ پھر دنیا سے علم حدیث اور علم تفسیر ختم ہو گیا کیونکہ سارے محدثین کرام سارے مفسرین کرام کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں اور مقلد تو بقول ان اہل حدیث اور غیر مقلد لوگوں کے عذاب عظیم کے مستحق تو تم ان کی حدیثیں مان کر اس عذاب میں کیوں گرفتار ہو رہے ہو یہ تو خود گڑے میں اپنے جو اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں اس میں یہ خود گر رہے ہیں لیکن تحقیقی جواب یہ ہے کہ افطراق سے دینی اور اصولی فرقہ بندیہ مراد ہیں جس سے ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ کہا جائے اور اختلاف سے جگڑا فساد خون ریزی مراد ہے جو کہ اہل کتاب کے فرقوں میں پھیلا ہوا ہے الحمدللہ للہ چاروں کے عیامۂ کرام کی اختلافات کو ان سے دور کا تعلق بھی نہیں ان کا اختلاف تحقیق کا اختلاف ہے جس سے دین صاف اور واضح جو ہے وہ ہو گیا اجتہادی مقدس اختلاف کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے دیکھو ایک مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور اجتہاد اور فیصلہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ کچھ اور تھا باپ نے ایک ہی مقدمے کا فیصلہ کچھ اور کر دیا بیٹے نے کچھ اور کر دیا دونوں اللہ تبارک کے جلیل القدر نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں مقدمہ ایک ہی ہے لیکن کی عدالتوں میں جب فیصلہ گیا ایک نے ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا دوسرے نے دوسرے کے حق میں فیصلہ دے دیا تو اللہ تبارک بطالیہ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ سلاط وسلام کے فیصلے کی تائید فرمائی مگر حضرت داؤد علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں فرمایا ان مذاہب کا اختلاف ایسا ہے جیسے لوگ ایک قافلے میں مختلف کام کرتے ہوئے مکے پہنچے کوئی علاج معالجہ کرتا ہوا کوئی کھانے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوا کہ راستہ کا مقصد سب کا ایک ہے اور سب مکے پہنچ جائیں گے مگر طریقہ کار جدا گانا ہے تو یہ اجتہادی طور پر اور سکھ ہی اور علمی ان کا اختلاف ہے ان کے نظریات اور عقائد میں چاروں آئمہ کا کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو دوستو یاد رکھیے کہ اس ان آیات مقدسہ کے تحت جیسا کہ میں نے ارض کیا حضرت خاتم المحدثین حضرت علامہ جلال الدین سیوتی الشاف اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرقہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہیں اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ فرماتے ہیں اور کہ اہل سنت والجماعت جماعت کے لوگ ہی جنت میں جائیں گے جنتی ہی ہیں اور آپ نے بھی اسی آیت کے تحت یہ فرمایا ہے اور یہ تفسیروں میں آپ کو تفسیر خاضن میں ملے گا تفسیر کبیر میں ملے گا بلکہ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ابن ٹیمیا کا فتاوہ فتحو ابن ٹیمیا نے خود اپنے فتوے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ کال نقل کیا ہے فتاوا ابن ٹیمیا میں بھی یہ کول ہے کہ اہل سنت والجماعت الجماعت جو ہے اس سے مراد ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے ان کے چہروں پر جو ہے وہ نور ہوگا اور حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیا العلوم میں اور تنبیہ الغافلین میں حضرت ابو لہ سمر کندی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے بہتر فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا اور نجات یافتہ لوگ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے اور اسی طرح تفسیر کرتبی کے حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ جنتی نعمتوں کو جو شخص حاصل کرنا چاہے جنتی میواجات جات کو جو حاصل کرنا چاہے تو وہ اہل سنت وال جماعت کے ساتھ ہو جائے یہ بھی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے اور ان کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے قرآن کریم کے علم کی یعنی تفسیر قرآن کی دعا فرمائی اور جس کے لیے سرکار سلاط وسلام دعا فرما دیں کہ اے اللہ ان کو قرآن کا فاہم عطا فرما ان کی قرآن فہمی کتنی زبردست ہوگی نبی کی دعا ظاہر ہے کہ قبولیت آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیتی ہے اور منتخب کنزل امال کے حوالے سے میں ارض کروں کہ اس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ سب صحابہ اہل سنت والجماعت جماعت تھے سب صحابہ اہل سنت میں سے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں بڑے مشہور ہیں بہت ہی زیادہ ان کو جو ہے وہ لہ نشہت ادا فرمائی خوابوں کی تعبیر بہت زبردست بیان فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ جب کچھ غلط لوگوں نے روایتیں حدیثوں میں ڈال دیں تو اس وقت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف اہل سنت سے ہی روایتیں لیا کرتے تھے ہم اہل سنت کے علاوہ کسی سے روایتیں لیتے ہی نہیں تھے صرف اور صرف اہل سنت سے جو ہے وہ روایتیں لیا کرتے تھے اللہ اکبر تو میرے دوستو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بڑے بڑے محدثین نے بڑے بڑے مفسرین نے بڑے بڑے فکہ نے اور جیت صحابہ نے بھی اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے یہ اہل سنت کا لفظ مختلف ادوار میں اس کا جو ہے وہ تاریخی پس منظر پر اگر آپ غور کریں تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لفظ سنی اہل سنت کا جو ہے اہل سنت و جماعت کا مخف ہے جب مذہب کے تعلق سے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اہل سنت و جماعت ہی ہوتا ہے اور اہل سنت و جماعت اسے کہتے ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی کا مزداق ہو زمان مکان اور حالات کے اختلاف سے سننے کی تعریف مختلف ہوتی رہی ہے چنانچہ جب سبائیوں نے شیعہ فرقہ کو جنم دیا تو شیعہ مدعی اسلام ہونے کے باوجود اسلام کے فرائض و ارکان میں اختلاف کرنے لگے ان کے بعض متعدد و نظریات بھی اکثر بدل گئے اور حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضرات شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دینے لگے بلکہ ان حضرات کی شان اقدس میں تبرہ آبادی کرنے پر اتر آئے تو اس زمانہ خیر القرون سے ملحق خیر از منہ میں سلیوں کے لیے صرف ما انا علیہ و اصحابی ہی کا مصداق ہونا کافی نہ ہوا بلکہ آئمۂ کرام نے مجتین کرام نے خصوصاً امام العیمہ کاشف الحما سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ما انا علیہ و اصحابی کے ساتھ علی الخطانین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہما سے افضل و برتر ماننا بھی اہل سنت و جماعت کی پہچان اور شیعہ قرار دے دیا اللہ اکبر اور یہ امام عظم رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ اہل سنت کی تعریف میں جو ہے وہ لکھا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہر دور میں جو ہے وہ اہل سنت رہے ان کی تعریف ان کے اس وقت کے موجودہ فرقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہی ہے شیوں کے بعد نئے فرقے جنم لیتے رہے مثلا رافضی ناصبی خارجی معتزلی وغیرہ ہم تو ان کے نظریات معتقدات محتقد, سے سنیوں کو ممتاز کرنے کے لیے سنی کی تعریف میں بھی حسب ضرورت و امتیاز تبدیلی جو ہے وہ ہوتی رہی آخر, آخر ذکر فرقہ یعنی معتزلی نے تو انتہا کر دی کہ شاید ہی عشاعرہ و ماتوریدیا کا کوئی ایسا عقیدہ و نظریہ ہو جس سے انہوں نے اختلاف نہ کیا ہو لیکن علماء متقلمین نے انہیں ایسا سبق ذکھایا کہ آج سطح زمین پر جو ہے معتزلی نام کا کوئی مدعی اسلام فرقہ موجود ہی نہیں ہے ہاں اس کے بعض نظریات کو اب تک بعض فرقے باطلا پروان چڑھانے کی سعی لا حاصل کرتے رہے ہیں مثلا معتظریوں کا یہ نظریہ تھا کہ زندوں کی دعائیں اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات مردوں کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں کچھ بھی جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہے اور اسالے ثواب کا وہ انکار کرتے تھے تو ان کے مقابلے میں حضرات عائمہ و مجتحی دین کرام رضی اللہ تبارک و عنہم نے اسار ثواب کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ انہیں سنیوں کا طریقہ و شعر بتایا اور امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور معروف کتاب فکا اکبر کی شرح عقائد میں یہ ہے میں اس پہ سے عبارت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ زندوں کی دعائیں اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات مردوں کے لیے نفع بخش ہیں اس امر میں معتضلا خلاف ہیں اور اہل سنت کے نزدیک دیکھیں اہل سنت کا لفظ آپ نے فکا اکبر کی شرح عقائد میں لکھا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک دراصل بات یہ ہے کہ انسانوں کی اعمال صالحہ مثلا نماز روزہ حج و صدقات وغیرہ کا ثواب دوسرے اہل ایمان کو پہنچانا مشروع ہے امام العائمہ سیدنا ابو حنیفہ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اس عالیہ ثواب کے جواز کے قائل ہیں اچھا اسی طرح صدی ہجری کے آخر میں اور چودویں صدی حجری کے شروع میں باطل فرقوں نے نئے نئے جو ہے عقیدوں کے ساتھ سر اٹھایا تو برے صغیر کے علماء کے علاوہ حرمین محترمین مین اور حج کے مبارک موقع سے آئے ہوئے اکناف عالم کے اعظم علماء کرام و مفتیان ازام کی تلواریں ان کے حلکوم کا ہار بن گئی اور اب سننے کی تعریف ما انا علیہ و اسحابی کا مزداق ہونا تف عبد کا معتقد ہونا یا اصعال ثباب کا قائل ہونا ہی نہ رہی بلکہ ان سب باتوں کے ساتھ اس امر کا بھی اضافہ ہو گیا کہ ان باطل فرقوں کے اقوال کفر یا خبیصہ پر اطلاع ہو جانے کے بعد انہیں کافر اور دین اسلام سے خارج جاننا ان کے ساتھ اسلامی اخوت و مراعات کو یکسر ختم کر دینا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے سن ہونے کے لیے ضروری ہے یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ عبارتیں بھی پڑھ کے سناؤں اب آپ دیکھیے دیوبندیوں بندیوں اور وہابیوں کے عقائد کس طرح کے کافرانہ ہیں ان کے پیشویا اشرف علی تھانوی مولوی قاسم نانو توئی رشید احمد گنگوہی مولوی خلیل احمد امبیٹھی وغیرہ سے کیسے مطلب انہوں نے جو ہے وہ کافی کفرانہ جو ہے عبارتیں لکھی ہیں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو ثابت کیا پھر بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کی کیا تخفی ہے ایسا علم تو زید عمر بلکہ ہر مجنون پاگل بلکہ جمی حیوانات و کو بھی حاصل ہے محاذ محاذ اللہ اور مولوی قاسم نانو تو بانی دار العلوم دیو بند نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بائیں مانا ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں کچھ فضیلت نہیں کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ سرکار اگر سرکار کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑتا معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے اور مولوی خلیل احمد امبیسی نے اپنی کتاب براہین نے کاتے میں لکھا کہ شیطان اور حضرت ازرا کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے کہ ان کو علم اللہ نے عطا کیا لیکن فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نسعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے معاذ اللہ یعنی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص شیطان و ملک الموت کے لیے وسیع علم مانے وہ مومن ہے مسلمان ہے جو سرکار السلام کی علم کو وسیع مانے وہ مشرک ہے معاذ اللہ اللہ تو مذکورہ بالا عقیدوں کے علاوہ اور بھی اس گروہ کے کفری عقیدے بہت سے ہیں اس لیے مکہ پاک کے مدینہ پاک کے ہند کے سندھ کے بنگال کے پنجاب کے برما کے مدراس کے گجرات کے کاٹیا واڈ کے بلوچستان سرحد دکن اور کوکن وغیرہ کے سینکڑوں علماء کرام و مفتیان ازام نے ان لوگوں کے کافر و مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو فتح حسام اور کتاب الہ ہندیہ کا مطالعہ کریں اور اس گروہ کا پیشوا محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے جو تیرہویں صدی میں ظاہر ہوا وہ عقائد فاصدہ اور خیالات باطلا رکھتا تھا اور اس کے مطمئین اہل سنت و جماعت کو کافر و مشرق سمجھتے تھے جیسا کہ خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الوہاب کے ماننے والے نجد سے نکلے مکہ مزما مدینہ طیبہ پر قبضہ کر لیا وہ لوگ اپنا مذہب حمبلی بتاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف وہی لوگ مسلمان ہیں اور جو ان کے اعتقاد کی مخالفت کریں وہ کافر و مشرک ہیں اس سبب سے وہ لوگ اہل سنت اور ان کے علماء کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں یہ فتح شامی جلد نمبر سوم متبوعہ دیو بند صفحہ نمبر 309 میں یہ عبارت موجود ہے اسی وجہ سے وہابیوں نے مکے اور مدینے میں بے انتہا مظالم ڈائے ان مقدس مقامات کے کئی ہزار اہل سنت و جماعت اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے یہاں تک کہ جنت البقی مدینہ شریف کے قبرستان میں حضرت عثمان غنی حضرت داڑی حلیمہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرہ حضرت امام حسن مجتوا سرکار علیہ السلام کی ازواج مطاہرات اور بہت سے جلیل القدر صحابہ و صحابیات ارے ہمردوان اجمعین کے مزارات کو ہتھوڑوں اور اوڑوں سے توڑا اور تھوڑ کر پھینک دیا اور مکہ پاک میں بھی جنت المال قبرستان میں حضرت بی بی خد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارک کے گمبد کو توڑ دیا اور علی شان مزار کو کھود کر پھینک دیا بیج قبرستان سے صحابہ کی قبروں پر پختہ سڑک بنوا دی سلطان الہ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر پکی سڑک جہاں تک مسجدیں جو قرآن اللہ کی ہیں جیسا کہ سورہ جن میں بھی اللہ فرماتا ہے نے انہیں بھی گرا دیتے ہیں مسجد شجرہ جہاں درخت نے حضور کے نبی ہونے کی گواہی دی تھی اسے بھی ان ہابیوں دیو بندیوں نے جو ہے وہ کھود کا پھینک دیا غارے مبارک پہاڑوں کی مسجدوں کو بھی ڈھا دیا سید احمد بن زینی دحلان مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں وہابی جب مسجدوں اور کروں کو مکہ معظمہ میں توڑ رہے تھے تو بڑی ڈھیے مارتے تھے ڈور بجا بجا کر گانے گاتے تھے اور صاحب قبر کو بہت گالیاں دیتے تھے یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ بعض وہابیوں نے حضرت سید محجوب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر پیشاب بھی کیا محاذ اللہ سماج اللہ تو اب جو لوگ محمد بن عبد نجدی کا مذہب اختیار کیے کیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ وہابی کہا جاتا ہے تو میرے دوستوں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب اس طرح کے فرقے آئے جب اس طرح کے فرقے آئے تیرویں صدی ہجری کی آخر میں چودہویں صدی ہجری کے شروع میں باطل فرقوں نے جب نئے نئے عقیدوں کے ساتھ سر اٹھایا تو برے صغیر کے علما کے علاوہ ہر نئے محترمین اور حج کے مبارک موقعوں سے آئے ہوئے دو عالم ہر طرف کے علماء اور بڑے بڑے مفتیان الزام کی تلواریں ان کے گلے کا ہار بن گئی اور اب سنی کی تعریف جو ہے ما انا علیہ و اصحابی کا مزداق تفدل شیخ خائن کا متقد ہونا یا عصالِ ثباب کا قائل ہونا ہی نہ رہی بلکہ ان سب قوتوں کے ساتھ اس امر کا بھی اضافہ ہو گیا کہ ان باطل فرقوں کے اقوالِ کفر یا خبیصہ پر اطلاع ہو جانے کے بعد انہیں کافر اور دینِ اسلام سے خارج جاننا ان کے ساتھ اسلامی اخوت و مراعات کو یکسر ختم کر دینا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے جنانچہ حسام الحرمین عرمین منہرل کفری ول مین کے سوا بیالیس میں یہ عبارت موجود ہے کہ غلام احمد کا رشید احمد گنگوہی اور جو بھی ان کے پیروں ہوں جیسے خلیل احمد امبیٹوی اشرف فعلی تھانوی وغیرہ ہم ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں نہ شک کی مجال ہے بلکہ جو ان کے احوال کو جان کر ان کے کفر میں شک کرے بلکہ انہیں کافر کہنے میں توقف کرے اس کے کفر میں بھی شبہ نہیں تو اب ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے تبلیغ دین کے نام پر بدعقیدگی کا پرچار شروع کیا ہے کچھ لوگوں نے اسلحہ امت اور اتحاد ملت کے نام پر باطل فرقہ کے لیڈروں کو اتحاد کی دعوت دی ہے اور اس صلاح کلیہ پر گٹھ جوڑ کرنے چلے ہیں کہ اب ہم ایک سیکھ کے فتوے نہیں لگائیں گے نیز ایک دوسرے کی ابتداء میں نمازیں پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھیے جسے یہ ففر کا ہائے متونعت جدید ہے جسے جدید وہابیت اور ان کا جو بڑا مولوی الیاس یہ تبلیغی جماعت وہابیوں کا بھی بڑا جو ہے وہ یہ مولوی الیاس گزرا ہے اور تاہریت یا سلا کلیت وغیرہ کا نام دیا جا سکتا ہے مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک اور مہلتی ایمان ہے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم فرما چکا ہے وَمَنْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ کہ تم میں سے جن لوگوں نے مخالفین کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ انہی میں سے ہیں۔ تو اب پتا یہ لگا کہ اس مطلب جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی تعریف بیان کی ہے سننی کی کہ سنی مسلمان وہ ہے جو ما انا علیہ و اسحابی کا مزداق ہو خلف راشدین کی افضلیت کا حسب ترتیب خلافت معتقد ہو قائل ہو صحابہ کا ذکر بلائی کے سوا نہ کرتا ہو آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مقلد ہو باطل مذاہب والوں اور بدعقیدوں کے ساتھ دینی راہ و رسم نہ رکھتا ہو حسام الحرمین کی تشریحات کے مطابق گمراہ فرقوں کے لیڈروں کو کافر جہنمی دارہ اسلام سے خارج جانتا ہو اور اپنے اسلاف کے مسل کا پیروکار ہو یہ سنی کی تعریف ہے جو کہ ہر دور میں بدلتی رہی جیسے جیسے فرقے آتے رہے تو سنی کی تعریف میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فرق آتا گیا اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور سنی کے ساتھ ہنفی جو ہم کہلاتے ہیں اس بارے میں بھی میں آپ کو مختصر جو ہے وہ ارض کر دیتا ہوں کہ دین اسلام دین قدیم و قوین ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ظالی کا دین القیمہ اور یہی دین اللہ کی بارگاہ میں ادیان عالم سے زیادہ پسندیدہ ہے ان ن دینا عند اللہ اسلام جس کے ماننے والوں اور پیروی کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے اور یہ نام بھی دین اسلام کی طرح قدیم ہے سب ماں کو مل کا نام مسلمان رکھا گیا لیکن جب امت میں فرقوں نے جنم لیا نئے نئے عقیدوں کا ظہور ہونے لگا مسلمان کے کے کہلانے والوں میں اہل حق کی تمیز مشکل ہونے لگی تو دین اسلام تو دین اسلام یا دین حنیف حنیف ہم پر پام کے ساتھ گامزن رہنے والوں کو علماء ربانی اور آئم مجتحدین رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اہل سنت و جماعت کا نام دیا جیسا کہ صدر شریعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ امت متعلقہ سے مراد اہل سنت و جماعت ہیں اور یہی لوگ سرکار علیہ السلام اور ان کے اسحابِ کی کے طریقے پر ہیں یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں رہا ہے یہ کوئی چودہویں صدی جن کا ملہ نہیں کہہ رہا یہ, اس... یہ صحابی رسول ارشاد فرما رہے ہیں الحمد اور تودی کے سبا نمبر پانچ سو دس میں ہے ول مرادی و جماعتی وحم الحم تریقہی علیہ اللہۃ وسلام و اسحب دہل الب عی امت مطلقہ سے مراد اہل بدعت نہیں بلکہ سنت و جماعت ہیں اور یہی لوگ سرکار علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے طریقوں پر گامزن ہیں اور محقی کے زمان حضرت علامہ علیکاری علیہ رحمت الباری مرقات شرمشکات سوہ نمبر دو سو چار میں فرماتے ہیں المرادوہم المحتدون المتمسکون بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین من بعدی فلا شک ولا ریب انہم ہم اہل سنتی جمع فرمایا ما انا علیہ و اسحابی سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن اور خلف راشدین کے طریقہ مردیہ کے پیروکار ہیں اور بے شک وہ بلا شک و شبہ وہی لوگ اہل سنت والجماعت ہیں یہ ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ بھی فرما گئے تو یہ اہل سنت والجماعت جماعت کا لفظ چودہویں صدی اجری کا نہیں ہے یہ پندرہویں صدی اجری کا نہیں ہے یہ تو صحابہ کرام اور تابعین تبا تابعین اس زمانے کے مجتح دین اس زمانے کے مفسرین اس زمانے کے محدسین اس زمانے کے آئمۂ مجتح دین بھی جو ہے وہ فرماتے رہے اور ہر بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ دعوی مسلمانی کرنے والوں میں اہل حق اور ممتاز و ممیز جماعت اہل سنت کی ہے جسے فرقۂ ناجیہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی اہل سنت و جماعت کا مخفف نام سنی ہے یعنی سنی کہہ کر اہل سنت و جماعت مراد لیا جاتا ہے یا سنی کہہ کر اہل حق مسلمان مراد لیا جاتا ہے کیونکہ لفظ سنی اور مسلمان میں کوئی مغائرت اصطلاحی نہیں جو اہل حق مسلمان ہیں وہی سن سننی ہے اور جو سنی ہے وہی مسلمان ہے اب رہا سنی حنفی سنی شاپڑی سنی مالکی سنی حملی کہنا یا کہلانا تو یہ اسماں اگرچہ حادث ہیں لیکن ان کے مذاہب و اعتقاد قدیم ہیں اور یہ اختلاف اسما حنفی شاپئی وغیرہ اختلاف عمل کی وجہ سے ہے اختلاف عقیدہ کی وجہ سے نہیں ہے اور میں شروع میں بھی عرض کر چکا کہ ان چاروں آئمہ کے عقیدے و نظریات ایک ہیں اور ان میں فروئی اختلاف ہے فروئی مسائل میں اختلاف ہے اور تحتابی میں یہ بات موجود ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت اس زمانے میں مذہب حنفی مذہب مالکی مذہب شافی مذہب حمبلی یعنی آئمۂ مذاہب پر اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوں میں دائر ہے اور جو بھی اس دور میں ان مذاہب سے الگ تھلگ ہو جائے وہی اصل میں بدعتی اور جہن ہے اور امام شاعرانی رحمت اللہ علیہ نے امام شعارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میناز الشریع القبرہ میں حضرت امام محمد غزالی اور حضرت امام الحرمین کا قول یوں نقل کیا ہے کہ ان سب اماموں نے اپنے شاگردوں کو تاکید فرمائی کہ تم پر خاص اپنے امام کے مذہب کا پابند رہنا واجب ہے اگر ان کے مذہب کو چھوڑا تو اللہ کے حضور تمہارا حضور قابل قبول نہیں ہوگا اللہ اللہ دیکھ لیجیے کہ امام شاہ رانی رحمۃ اللہ رہی میزان الشری ات القبرا میں یہ فرما رہے ہیں تو اب یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمارے ان محسنین اور محققین علماء کے درجاتی الیا کو بلند سے بلند تر فرمائے ان کی قبور میں رحمت و انوار کی برکھا برسائے ان کے فیضان علمی کو عام سے عام فرمائے جنہوں نے صدیوں پہلے اس قسم کے سوالوں کا جواب اپنی کتابوں میں اپنی تصانیف میں جو ہے وہ محفوظ کر دیا حضرت شیخ محقق ناشر العلوم حضرت علامہ عبد الحق محدث دل بھی رحمت اللہ تعالیٰ آرے اپنی مشہور و معروف تصنیف عشیت المعاد شرح 140 میں یوں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اہل سنت اب یہ میں عبارت کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر توجہ سے سنیں کہ شیخ محقی کی کیا فرما رہے ہیں اور ان کو تو یہ وہابی دیوبندی بندی بھی مانتے ہیں فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ دین اسلام امت مطلقہ تک نقل سے پہنچا ہے تنہا عقل اس کے لیے کافی نہیں اور اخبار کسرت نیز احدیث و آثار کی برک گردانی سے روز روشن کی طرح آ شکار ہے کہ سلف صالحین خاص صحابہ ہوں یا تابعین یا تبع تابعین سب کے سب اسی عقیدے اور اسی طریقہ مردیجا پر گامزن رہے ہیں اور مذہب کے نام پر بد مذہبیت و بدعقیدگی خیر القرون کے بعد کی پیداوار ہے جن سے صحابہ یا سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں رہا اور وہ حضرات ان بدعقیدوں سے علیدہ رہے بلکہ ان کی بدعقیدگی ظاہر ہو جانے کے بعد ہمارے اسلاف نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک فرما دیا رشتہ محبت توڑ لیا اور وہ مشہور و معروف کتابیں جن پر احکام اسلام کا دار و مدار ہے ان میں سے کتب سطح کے جامع و مرتب حضرات محدثین کرام اور مذاہب اربعہ کے آئمہ و فقہا اور ان کے علاوہ جو بھی ان کے طبقہ میں ہوئے ہیں سب اسی مذہب مہذب پر گزرے ہیں سبھی مذہب مہذب پر گزرے ہیں اور عشاعرہ و ماتوری دیا جو اصول کلام کے امام ہیں انہوں نے بھی اس مذہب سلف کی تائید فرمائی اور دلائل اقلی سے اس کی صحت کو ثابت فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع سے جو کچھ ثابت تھا اسے معقد کیا لہذا اسی فرقۂ ناجیہ کا نام اہل سنت و جماعت بڑا یہ نام اگر سے حادثات نو پیدا سے ہے مگر اس کے ایمان و عقیدہ قدیم اور پرانے ہے اللہ اللہ میری اس عبارت کو جو کہ میں نے شیخ محق حضرت علامہ عبدالحق الحق محدید سے رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کے سامنے بیان کی ہے شیعت الماج سے اس کو بار بار سن لیجیے گا بالکل سر ساری بات ظاہر و باہر ہو گئی تو اب اس عبارت کو پڑھ لینے کے بعد اس کے مفہوم و مطلب کی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہر شخص بآسانی با سمجھ سکتا ہے کہ اسلام و سنیت کے اصلاحی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے مذہب اربعہ کی تدوین سے پہلے حضرات صحابہ و تابعین اسی طریقہ مردیہ ناجیہ پر تھے جن کے نقوش پا کی بدولت مذاہب اربعہ حقہ کی تدوین عمل میں آئی پھر تمام آئمہ و فکہ اسی مذاہب اربعہ کے پیروکار کو فرقہ مردیا ناجیہ قرار دیا اور اس سے مخالفت کرنے والوں کو گمراہ مبتدع فرمایا اللہ تبارک و کو اچھی اور کامل سمجھ جہے وہ عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے ان نظریات اور عقائد پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو یاد رکھیے کہ صحابہ کے رام الحمردوان اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالی کی عطا سے علم غیب ہے اس لیے صحابہ غیب باتیں پوچھ کر ایمان لاتے تھے پڑے حدیث بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو غیب کی باتیں یعنی طلب کر کے غیب کی باتیں طلب کر کے جو ہے پوچھ کر سرکار پر ایمان لائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کو غیب کی خبر ہوتی ہے اللہ علمتا فرماتا ہے اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار علیہ السلاۃ والسلام کے نام پر انگوٹے چومنا جائز ہے اسی لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرور کائنات علیہ السلام کے سامنے انگوٹھے چومے ہیں اور سرکار نے دعائیں دی ہیں بلکہ یہاں تک فرما دیا جو صدیق جیسا عمل کرے اس کی آنکھیں کبھی جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں گی اس کی آنکھوں کا نور کبھی ختم نہ ہوگا اللہ اکبر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز کا مالک بنایا ہے اس لیے تو صحابہ جنت اور دوسری نعمتیں حضور سے مانگتے تھے بلکہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ولاؤ اللہ اقدال انف جاؤ کا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو ارے تم جو بھی کر بیٹھو گناہ کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ کا حاضر ہو جاؤ گنا کیا ہے ہمارے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اگر یہ شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم غفور پاؤ گے اور اللہ تعالی کو تم جو ہے وہ رحیم اور کریم پاؤ گے اللہ تبارک بطالیہ تمہیں بخش دے گا تمہاری مغفرت فرما دے گا اور حضرت نے بھی تو سرکار سے جنت مانگی ہے جو مالی کے جنت ہوتا ہے اسی سے جنتیں مانگی جاتی ہیں صحابہ کا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ سلاط وسلام وصال کے بعد بھی زندہ ہیں اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ بعد وصال میرے جنازے کو مزار مصطفیٰ کے باہر رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اگر آقا اجازت دے تو دفنا دینا ورنہ جنت البقی میں دفنا دینا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یقیدہ تھا کہ ازان سے پہلے کچھ پڑھنے تھے اذان میں اضافہ نہیں ہوتا اس لیے حضرت بلال حبشی اذان سے پہلے قریش کے لیے دعا کرتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مصطفیٰ سے آقا علیہ السلام کے دربار سے سرکار کے مزار سے چمٹنا آقا علیہ السلام اور چاروں خلفۂ راشدین کا شہدائے بدر و عہد کے مزارات پر حاضری دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا یقیدہ تھا کہ مزارات پر حاضری دینا جو ہے وہ جائز ہے صحابہ کے رام صحاب کرام علیہمردوان اور ملائکہ کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ تھا کہ حضور پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا جائز ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیماری کے وقت بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کا پانی جو ہے وہ منہ مبارک پانی میں گھما کر وہ پانی پلا دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کے تبرکات سے شفا ملتی ہے है है. آقا کے تبرکات سے شفا ملتی ہے اور حضرت بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ کے موقع پر یا محمد پکارنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مصیبت کے وقت یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک پاؤں ایک مرتبہ سن ہو گیا کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام بکاریں پاؤ درست ہو جائے گا آپ نے فوراً یا رسول اللہ کہا اسی وقت آپ کا پاؤ صحیح ہو گیا اور میں بڑی گرنٹی سے بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کبھی آپ میں سے کسی کا پاؤں سن ہو جائے محبت اور عشق سے اپنے محبوب کو پکارو یا رسول اللہ کہو فوراً شفاہ ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز استثقاء کے بعد حضرت سی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وسیلہ بنا کر دعا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے یہی وہ اسلامی عقائد ہیں جن پر چودہ سو سال سے صحابہ اہل بیت اتحاد اولیاء اور علماء حق کا عمل رہا ہے انہی اسلامی عقائد پر جب الزامات کی بوچھار ہوئی تو بریلی کی سرزمین پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے الزامات لگانے والوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ان کا جو ہے وہ مقابلہ اور محاسبہ کیا اور یہی مسلک مسلک کے حق ہے الحمد اہل سنت و جماعت سنی حنفی یہ مسلک ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو وح دہلا شریک مانتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے سچا عشق اور سرکار سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا بھی ادب کرتا ہے صحابہ کرام ارے اہل بیت اتہار اور اولیاء سے سچی محبت کرتا ہے باقی سارے فرقے کہیں نہیں کہیں نہ کہیں کہی مار کھاتے ہیں کوئی سرکار کی شان میں بکواس کرتا ہے کوئی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے کوئی اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے کوئی منکر حدیث ہے کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے کوئی دین میں ملاوٹ کرتا ہے کوئی اولیا کو نہیں مانتا کوئی مزارات کو گالیاں دیتا ہے لیکن یہ اہل سنت ہی ایک ایسا فرقہ فرقہ نازیا جنتی فرقہ ہے جس کی خبر صحابہ نے بھی دی ہے سرکار نے بھی دی ہے اور کتنے ہی محدثین مفسرین نے بھی تفسیروں اور احادیث کی شروحات میں جو ہے یہ لکھ دیا ہے تو میرے دوستو آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے مختصر سے وقت میں سنی ہم کیوں ہیں اس کی وضاحت کر دی ہے میں اللہ تبارک و تعالی کی بار میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ آکال سلاط وسلام کے قدمین شریف سین کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو بھی ہمارے اس بیان کو اس مختصر سی تقریر کو دل کے کانوں سے سنے تو اسے توفیق دے کہ وہ اپنے عقیدے کو جو ہے وہ صحیح کر لے اور اہل سنت و جماعت میں سے ہو جائے وما توفیقی اللہ بلّا توفیق نہیں کوئی دے سکتا مگر خدا کی ذات دے سکتی ہے توفیق میں نہیں دے سکتا توفیق آپ نہیں دے سکتے توفیق صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے قرآن پڑھ کر بھی لوگ درست نہیں ہو پاتے توفیق صرف رب دیتا ہے صرف خدا کی ذات ہی جو ہے وہ توفیق دے سکتی ہے اور اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے اجیالے بھی ہوں گے سیاہ بھی ہوں گے اللہ تعالی دنیا میں بھی ان سیاہ کرتوتوں والے سیاہ دلوں والے سیاہ چہروں والے لوگوں سے ہمیں بچائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اپنے محبوب کے نور کے صدقے ہمارے چہروں کو روشن فرمائے ان روشن چہرے والوں کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ ہمارا ساتھ فرمائے جزاک میرا وما علینا اللہ گل مبین اور آخر میں ایک دعویٰ بھی کرتا چلوں ایک دعویٰ بھی کرتا چلوں کہ جس طرح آج ہم نے مختلف تفاثیم اور احدیث کی کتابوں کے حوالے سے کچھ دلائل کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا لفظ ثابت کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی وہابی کوئی دیوبندی اور اسی طرح کوئی بھی فرقے والا اپنے آپ کو وہابی دیوبندی اسی طرح قرآن حدیث اور فقہا کے اقوال اور ان کی کتابوں کے حوالے سے ثابت کریں کہ یہ وہابی کا لفظ اس دور میں کون وہابی تھا کون دیو تھا کون اہل حدیث تھا کون مرزئی اور قادیانی تھا وہ ثابت کریں خدا کی قسم کبھی ثابت نہ کر سکیں گے اور یہی ہمارے حق ہونے کی نشانی ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مما علینا البلاگ المبین الحمد میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سنیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے اگرچہ وقت کم تھا میں زیادہ تیاری بھی نہیں کر سکا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس دل میں ذرا سے بھی رمک ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق دے وہ بیان سن کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور غور کریں گے اور اللہ نے چاہا تو ممکن ہے کہ یہی مجھ جیسے ان پڑھ بندے کی مغفرت اور بخش کا سبب بن جائے آمین تو میرے لیے بھی دعا فرمایا کریں اللہ آسانی فرمائے بیچ میں کچھ بھائی سوالات بھی کر رہے تھے لیکن مطلب میں نے اس لیے جوابات نہیں دیے کہ چونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا تھا تو مطلب بیچ میں میں نے بولنا جوابات دینا مناسب نہیں سمجھے تو ابھی آپ بھائی مجھے دس منٹ کا ریسٹ دے دیں ناشری پلے کریں میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں اور پھر اگر آپ بھائیوں کا کوئی سوال آج کے بیان کے موضوع پر ہو یا پھر روزے سے متعلق ہو زکوٰۃ سے متعلق ہو تراغی کے موضوع پر ہو کسی بھی موضوع پر ہو تو میرے علم میں ہوگا تو میں ان اللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جواب دوں گا ان اللہ تعالیٰ تو نعت شریف پلے کرنے کے لیے کوئی بھی بھائی مائک پر آ جائیں میں ابھی بھی ہوں گا پانچ جسمنٹ منٹ کے لیے مجھے پی ایم بنا کیجیے گا جزاکم اللہ خیرہ تو کوئی بھی بھائی نعت شریف پلے فرما دیں